رب زدنی علم رب علماء ربنِ علماء ربضدنِ علم رب وفہم رب آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ صورت الباقارہ آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر تیرہ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ ویدا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو لا تفسدو نا تم فساد پھیلاؤ فل عارضی زمین میں کالو تو وہ کہتے ہیں ان نحن نہنو بے شک ہم مسلم اصلاح کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کبھی یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں کبھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ان کی باتیں ان کو بتاتے ہیں ان کی باتیں ان کو بتاتے ہیں ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیوں زمین میں فساد پھیلاتے ہو کیوں فسادی بنتے ہو اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب فساد کی غرض سے نہیں بلکہ اصلاح کرنے کے لیے کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ خبردار سن لو ان بے شک وہ حم المفصدون وہی فساد پلانے والے ہیں یہ جو ادھر کی باتیں ادھر جا کے بتاتے ہیں ادھر کی ادھر یہی فسادی ہیں ولا کل اور لیکن نہیں وہ یشعرون شعور رکھتے وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں پھر اس کے بعد ایک بات تو یہ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے فساد نہ پلاؤ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور دوسری بات جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالکل ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے مہاجرین ای ایمان لے کے آئے جیسے انصار ایمان لے کے آئے تو یہ منافق صحابہ اکرام کو مہاجرین کو انصار کو کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئے نبی نے اشارہ کیا تو اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہم کوئی بیوقوف ہے کہتے ہیں و ادا اور جب قلعہ کہا گیا لہم ان کو جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آ ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمنن ناسو ایمان لائے لوگ کالو تو وہ کہتے ہیں انو مینو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آ منصوف ایمان لائے بے وقوف منافقوں نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا کیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ اگاہ ہو جاؤ سن لو ان بے شک وہ ہم ہاؤ وہی بیوقوف ہیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے انہوں نے کہا مہاجرین انصار بے وقوف ہیں اللہ نے کہا نہیں اگاہ ہو جاؤ غور سے سن لو صاحابۂ کرام بیوقوف نہیں بلکہ انہم یہ جو منافق ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا انہم بے شک وہ ہم صفا ہاؤ وہی بے وقوف ہیں ولا کلّا اور لیکن لا یا وہ نہیں جانتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم خود بے وقوف ہیں وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین